نئی مسافت کا حد میرا لہو رائے گاں نہیں تھا جو میرے دیوار و سے ٹپکا تو شاہراہوں تک آ گیا ہے میرا لہو رائے گا نہیں تھا جو میرے دیوار و, در سے, ٹپکا میرے دیوار و در سے ٹپکا تو شاہ راہوں تک آ گیا ہے جہاں کسی کو گما نہیں تھا میرا لہو رائے گاہ نہیں تھا میرے مقدر میں آبرو کی تمام لمبی مسافتیں تھیں میرے سفر میں حسین کے سر مسیح کے جسم کی سبھی دردناکیاں تھیں عذیتیں تھیں مگر میرا درد بے وقر تھا مگر میرا دشت بے شجر تھا یہ बा। بات برسوں کی ہو تو ہو پر وہ ساتھیں اب بھی نوحگر ہیں جہاں کہیں بھی ہجوم ہوتا تو سب میری سم دیکھتے اور تنس کرتے کہ اس کو دیکھو یہ کون پیکر ہے جس کا چہرہ نہیں جہاں کہیں بھی ہجوم ہوتا تو سب میری سم دیکھتے اور تنس کرتے یہ کون پیکر ہے جس کا چہرہ نہیں میں ان سے کہتا کہ میں تمہیں میں سے ہوں یہ دیکھو یہ میری مٹی یہ میرے, میری دنیا یہ خواب میرے وہ مجھ سے کہتے کہ تیری مٹی کو تیری دنیا کو تیرے خوابوں کو کون دیکھے آنکھیں نہیں میں ان سے کہتا کہ میں ہی میں سے ہوں یہ دیکھو یہ میری مٹی یہ میری دنیا یہ خواب میرے وہ مجھ سے کہتے کہ تیری مٹی کو تیری دنیا کو تیری تیرے خوابوں کو کون دیکھے کہ تیری آنکھیں نہیں <سؤال> <سؤال> जبال <سؤال> जبال <سؤال> میں ان سے کہتا کہ میرے ہاتھوں میں مشلیں ہیں صداقتوں کی رفاقتوں کی واہ واہ واہ وہ مجھ سے کہتے بدن تو دیوار کا بھی ہوتا ہے ہاتھ اژجار کے بھی ہوتے ہیں جن کی شاخوں کی نوک پر صرف صرف ایک پتہ لا رہتا ہے پر وہ دیوار اور وہ اژجار ہم نہیں ہیں میں نسل آدم کے اس قبیلے کا فر تھا پر مجھے کوئی جانتا نہیں تھا میں اپنے اشار کے فسانے انہیں سناتا مگر کوئی مانتا نہیں تھا اچھا میں ایک ہم ایک جیسے تھے پر گروہ علمکشاں میں کوئی بھی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا کہ سب کے چہرے تھے سب کے ماتھے تھے اور ماتھوں پید نامے لکھے ہوئے تھے محبتوں کے صداقتوں کے سفر کی ساری رفاقتوں کے تمام چہرے تمام پیکر تمام چہرے تھے آئنے ان علامتوں کے جو زندگی کا ثبوت بھی ہے ثبات بھی ہیں بھی वाँ ہے، वाँ جو ذات بھی کائنات بھی ہیں میں سر بریدہ پلٹ کے آیا تو ساتھ سارے نشان لایا انا کے پندار کے وفا کے میرا لہو ندیوں کی سورت بہت قلزم بنا گیا ہے میرا لہو پھیل کر میری خوش نہاد مٹی کی سرحدوں کو سجا گیا ہے جو میرے چہرے پہ ایسی آنکھیں لگا گیا ہے جو دوسروں سے عظیم تر ہیں جو سب کی نظروں میں محترم ہیں وہ زندگی کا ثبوت بھی ہے سباد بھی ہیں جو ذات بھی